محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صفیہ شاہواشہ باقی تمام برآن خانہ شامل سب کچھ الحمد للہ سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت لکھنے سے درس نمبر دو سو تیرہ اور دعوت شیخ کے اندر خاص موضوع تصویہات پر وظائف یومیہ جو ایک ہزار تیز آدمی پڑھی جاتی ہے اس سلسلے میں دس نمبر ستارہ ہیں ہاں جی اور آج کے دن جو ہے جن جو وظفہ پڑھائے جاتے ہیں آج کے درس دس نمبر دو سو تیرہ ابلیگ ستارہ میں جو ہے جمعے کے دن جو ایک ہزار تہذیب پڑ جاتی ہے اس سلسلے میں آج کا درسے اور دو و شریف کی فضائ تو جمعے کے دن امیر کبھی ہے جمدانی رحمت اللہ علیہ ہمیں اللہ پر اور آپ کے تمام ساتھیوں پر اور سلسلہ اضافہ درکت پر بھی جنہوں نے دین اسلام کو ہاں جی علمی اور عملی دونوں زاویے سے ہم تک پہنچانے میں اپنی پوری زندگیاں وقف کر دیں آپ جو ہے آپ جو ہمارے پر بہت پریشانات تھے اللہ پر اپنی بے نہاط رحمتیں نازل دیکھیں آپ فرماتا ہے جمعہ کے دن ایک ہزار مرتبہ پڑھا کرو روزانہ جو ہزار ہزار تصویر ہے ان میں سے آج جمعے کے دن فرماتے ہیں جمعہ کے دن ایک ہزار مرتبہ پڑھا کرو کیا پڑھا کرو یہ پڑھا کرو اللہ صلی علی محمد و عل محمد یہ مبارک تصویر یعنی درود شریف جمعہ کے دن ایک ہزار مرتبہ پڑھا کرو یہ بات میں نے آپ لوگوں کو بار بار بتایا اردانی گرامی اگر جمعہ کے دن جو ہے جمعہ کی نماز کے بعد پہلے یا کسی بھی ٹیم پہ دن کو اگر آپ یہ ایک مجلس میں ایک ہزار مرتبہ پڑھ سکیں تو زیادہ آپ کو ثواب ملے گا آپ کے دل و دماغ پہ زیادہ اس کا اثر ہوگا زیادہ آپ فی ہوں گے اور اگر آپ ایک مجلس میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پورا دن میں صبح سے لے کر مارف تک کے جو ہے پورا دن میں جو ہے آپ سو مت ایک ہزار مرتبہ پورا کریں تو آپ کو عدد کے جو ثواب ہیں وہ آپ کا انشاءاللہ مل ہی جائے گا تو اللّہ صلی علی محمد محمن والمت نوج شریف کا ترجمہ اس سے پہلے بھی کبھی دفعہ ہو چکا ہے ہاں جی تو علمِ اللہ صلی تو اپنی اپنی رحمتیں اپنا درود نازل فرما اپنی رحمت نازل فرما علّہ محمد اللہ کے پیارے نبی محمد الصفٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آل محمد اور آ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک پر آپ کے اولاد اور طاقہ مترانے والی برائے میں پاک شادم عسمین اور طاق مترانے والی اولاد پاک کے درود و سلام ہو جی ان پر درود درود درودیش تھے تو یہ مبارک جو ہے دعا ہے یہ اس میں ایک تین چیزیں ہیں ایک تو اللہ آ اللہ کا انعام مبارک آ گیا اللہ سے مخاطب ہی یا اللہ تو اللہ کہ آپ کو جب آپ اللہ دروش شریف پڑھتے ہیں تو اس میں مبارک یا اللہ پڑھنے کا بھی آپ کو ثواب مل جائے گا اور ساتھ ہی جو ہے دروش شریف اللہ پر محمد عالم پر درود بھیجنے کا شلی سلاد کا حکم قرآن پر میں اللہ نے حکم دیا اس حکم کے تعمیل ہے اور ساتھ اس میں مقدس نام فوجات سے بھرپور نام ہاں جی ایک سے اسم اعظم ہی ہیں یہ بھی اعظم میں سے محمد عالم محمد کے آسمائی گرائے میں بھی کہ محمد اور عالم محمد کا ذکر ہے یہ سارے مقدس ہاں جی آسمائے گراہ میں آپ زبان پہ جاری کرتے ہیں تو یہاں فرماتے ہیں چونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ممن کو ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا اور فرمایا ہاں یہ شرح نمبر میں ان اللہ ملکت ہو یوسل علنبی الاقت فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ اور اللہ کے فرشتے یوسل علنبی اللہ کے پیارے نبی پر مسلسل اپنی درود رحمت نازل فرماتے رہتے ہیں اب اللہ کی طرف سے درود سے مراد اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہے فرشتوں کی طرف سے درود کا مطلب اللہ سے رحمت کا سوال ہے طلب رحمت ہے ہاں yani, جی تو آگے فرماتے ہیں یاجح لذینہ ایمان وال و علیہ وسلم تسلیم تم سب بھی اللہ کے ان پر یعنی محمد و محمد پر اللہ کے پیارے نے بھی کے آل پاک پر جو رود بھیجیں ہاں yani, جی و سلم اور سلام بھیجتے رہیں جتنا سلام بھیجنے کا حق ہے سلم و تجزیم سلام بھیجنے کا حق ہے ہاں جی تو یہ مبارک جو ہے اس آدمی اللہ تعالیٰ نے امت کو حکم دیا ہاں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا جب یہ آدمی نازل ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے پیارے نبی پر درود و سلام بھیجنے کا ہاں جی تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے میرے امت ہو تم لوگ مجھ پر دم بردا درود مت بھیجو ہان حدیث کے بارت نے لاتل علیہ صلاۃ الب تیرا تم لوگ مجھے مجھ پر صلاحت بتیرا یعنی جمبردار درود مت بھیجو تو آصابران ہو کہ کہا رسول اللہ دمبردار درود سے کیا ملا ہیں تو آپ صلی اللہ حسن نے فرمایا وہ یہ ہے کہ تم مجھ پر درود بھیجے لیکن میرے آل پر نہ بھیجے ہاں جی آپ فرمایا جب بھی تم مجھ پر درد بھیجیں گے تو میرے آل پر بھی درد بھیجیں ذات طور پر دیکھیں آپ دوسرے علیہ اسلام کے خوشم اللہ علوم ہمیشہ زبان پہ صلو اللہ علیہ بس اتنا ہی پڑھ لیتے ہیں صلو اللہ علیہ صلو اللہ علیہ کا اتنا ہی پڑھ لیتے ہیں جبکہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جب بھی تم درود بھیجو تو دم برے دار درود مت بھیجو ہم نے درد بھیجنا ہے تو پورا بھیجو نا کیوں نہ آخر اللہ کے پیارے نبی اور اللہ خود نے اللہ نے فرمائے محمد پر درود بھیجو سلام بھیجو اور یہ اپنے اللہ کے حکم کی تعمیل کیا اور اللہ خود نے فرمایا میرے حکم کی تعمیل کرو میرے نبی کے حکم کی تعمیل کرو اور نبی نے فرمایا جب تم لوگ مجھ پر درود بھیجو تو تم برضہ درد نہیں بھیجو نے آل کا بھی ذکر ضرور ساتھ لیا کرو ہاں جی یعنی لہٰذا جو لوگ ہاں جی اللہ صلی اللہ علیہ پڑھ کر چھپ ہو جاتے ہیں حقیقت میں یہ لوگ جو ہے پیارے نبی کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے ہیں ہاں جی آپ نے جب حکم دیا جب بھی درود بھیجیں میرا آل کا بھی ذکر کرو ان پر درود بھیجو تو آپ اور میں کون ہوتا ہوں کہ اس میں اپنی طرف سے تخفیف کریں اشعت کریں اور صلی اللہ علیہ پڑھ لیں ہاں جی نہیں جب بھی درود بھیجیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں اس بات پر تمام مہمانوں کا اتفاق ہے جب آپ نماز میں درود پڑھتے ہیں تو علّہ مصول علیہ محمد کہہ کر اگر کوئی چپ ہو جائے تو اس کا درود نامکمل ہے اس کی نماز باطل ہے اس طرح جمعے کی خطبے میں اگر کوئی سمام عموماً کے نظیر محمد عالم پر درد کرنا واجب اگر کسی نے اللہ اللّہ صلی اللہ علیہ محمد تو پڑھ لیا وہ عالم محمد نہیں پڑھا تو اس کا خطبہ باطل ہے تو سب کچھ بات علم ہے یعنی اس سے ہمیں واضح تو پر ثابت ہو گیا نماز جب تک عالم محمد پر درود نہ لیتے ہیں نماز نماز نہیں ہوتی خطبہ جب تو محمد پر درود نہیں بیچیں جمعے کے خطبہ جب خطبہ نوات و نماز بھی باطل ہو جاتی ہے خطبہ ناخص جو کہ خطبہ رکعت کا قائم مقام ہے جب ہم ان حقائق کو جانتے ہیں تو پھر عالم محمد پر درود بھیجنے میں کیوں بخل بخول کرتے ہیں یعنی ہمیں اللہ کا الگ الگ شکر ادا کرنے چاہیے اس پاکزات نے ہمارے زبان پہ جب بھی ہمیں درود کرنے کی توفیق باشیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کے اعلی پاک پر بھی درود بھیجنے کے ہمیں توفیق مل اور اسی توفیق پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے چاہیے اور اس پر ہمیشہ حقیقی شکر ہے اس پر عمل کرتے رہیں جب بھی درود بیچیں اللہ کے پیار نبی کے حکم سے اللہ کے حکم سے آپ کے آل پر بھی درود ہمیشہ ساتھ ساتھ بھیجا کریں تو مکمل درود یہی ہے محمد و آل محمد سب پر درد پڑے یعنی سب پر درد آگے جو ہیں درود شریف ہاتھ اور بججمے کے دن درود شریف پڑھنے اور درود شریف پڑھنے کے ثوابات کے حوالے سے میں ایک دو حدیث سالوں کو ترجمہ کروں اگر فرصت ہوا تو ایک حدیث جو ہے امام جعفر صادق اباب اللہ سے ہاں جی آپ کے ایک صحابی حماد جم حماد بن عثمان نامی صحابی سے نقل کریں آپ کہہ رہے ہیں کہ صالہ اباب اللہ امام صادق سے سوال کیا ان ان افضل اعمال یوم الجمع آپ سے پوچھا کہ مولا جمعہ کے دن سب سے افضل ترین عمل کیا ہے جمعہ کے دن سب سے ثواب زیادہ ثواب ملنے والی افضل ترین عمل کیا ہے تو قال مولا امام جافر صادی نے فرمایا السلط علی محمد وال محمد ہن درود بن محمد والمد محمد پرمیت مدن سو مرتبہ بعد عصر عصر کے نماز کے بعد محمد وال محمد پر سو مرتبہ درود بھیجنا یہ سب سے افضل اعمال ہیں ہاں جی وہاں افضل اور جو شخص سو سے زیادہ بھیجیں گے تو وہ زیادہ افضل ہیں تو اس کو اور زیادہ شواب ملے گا ہاں تو اس کا یہ جو ہے سب سے پھر تو نے اور بھی زیادہ نیک اور بافضیلت کام کیا مسئل اسے سامنے آئی ہے جتنا آپ درود زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی آپ نے افضل کام کیا اور جمعہ کے دن سب سے افضل اعمال ہمیں خاص طور پر فرمائے عصر کے نماز کے بعد دھو کثرت سے پڑھیں کم از کم سو مرتبہ آپ نے پڑھ لیا تو آپ نے افضل اعمال کو انجام دیا پھر فرمایا جو اس سے زیادہ پڑھیں گے وہ اس سے بھی زیادہ افضل ہیں تو اس شامی معلوم نہیں چاہیے جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کا کتنا بڑا شواف ہے ہاں اس کے علاوہ بھی احادیث میں ملیں گے آپ لوگ متعلقہ ہے میں نے طالب نالفنت ایک کتاب میں پڑھا تھا ابھی میری کتاب ذہن میں نہیں آ رہا ہے اس میں ہاں جی یہ بات مشہور ہے کہ جب بھی بند ممن جمعے کے دن خاص طور پر درود بیچتے ہیں فرماتے ہیں دوسرے دنوں میں درود کا ثواب اللہ کے پیارے نبی کو اور محمد المحمد کے حضور میں فرشوں کے ذریعے سے اس کے ثواب پہنچتا ہے لیکن جمعے کے دن جب آپ درود بیچتے ہیں اور ہیں اللہ تبار و اپنے پیارے نبی کو اتنی جو ہے روحانی طور پر قوت عطا فرماتے ہیں اور ایجن دیتے ہیں کہ اپنے متوں کے ضرور کو آپ ڈائریکٹ سن لیں آپ ڈائریکٹ سن لیں یعنی تو یقینی بات ہے جو بندہ خلوص دل کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی سے اپنے رشتے کو اور روحانی رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اور کے ایک امتی ہونے سے پر فخر کرتے ہوئے آپ ہانی اللہ کی رضا کے بعد یقیناً بندے مومن کے لے اللہ کے پیارے نبی کی رضا بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ قیامت میں اگر آپ ہم سے راضی ہوگا تو آپ ضرور شفات فرماری گھر اور آپ کی شفاعت سے ہمیں نجات کے امید ہے تو یہ جو ہے جمعے کے دن پڑھنے کا خاص فضلہ اس کے علاوہ جو ہے اللہ کے پیارے نبی پر ایک حدیث جو ہے ثواب العمال نامی ایک کتاب ہے جس میں وہ نیک اعمال پہ صواب لکھا ہوا ہے اس میں یہ شیخ صدق کی کتاب ہے اس کے سواد نمبر تین سو تیس پر ایک حدیث سے بڑا ہے بڑا خوبصورت ہاں جی اس میں جو ہے اللہ کے پیارے نبی پر ایک دفعہ درود بھیجنے کا ثواب اس میں ذکر ہوا ہے اور وہ کیا آپ یہیں سے اندازہ کریں اللہ کے پیارے نبی پر درود بھیجنے کا کتنا بڑا ثواب ہے نبی وشیر النبی عبداللہ اور وشیر امام صادق علیہ السلام کے اصاب میں سے اور وشیر امام جعفر صادق سے نقل کریں فرماتے قالہ آپ نے فرمایا اذا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بھی محفل مافل منزل میں تمہارے سامنے اللہ کے پیارے نبی کا ذکر ہو جائے ہاں جی نبی کا نام سن نبی کا ذکر ہو جائے نام لیا جائے تو عقص روپ صلاۃ تعلیہ تو کثرت سے آپ پر درود پڑیں تم سب دے کثرت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پر درود پڑیں کیونکہ وہ آپ ہمارے فائنہ ہو بے شک من صلی اللہ علیہ نبی صلاۃً جو شخص درود بھیج اللہ کے پیارے نبی پر ایک مرتبہ تو صلی اللہ علیہ تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر درست بیچتا ہے الفصلاط ایک ہزار مرتبہ درست الف من الملائکہ فرشتوں کے ایک ہزار صف میں یعنی فرستوں کے ایک ہزار صف جس کا اول آخر کتنا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کتنے لاکھوں کی تعداد میں ہر صف میں فرشتے ہیں فرشتوں کے ایک ہزار صف میں ایک ہزار مرتبہ یعنی ہر فرشتہ ایک ہزار مرتبہ ہاں جی اللہ پر اللہ کے پیارے نبی پر درست پہ لیں جب اللہ درست بیچتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں اللہ تعالی فشن کے ایک ہزار صف میں ایک ہزار مرتبہ اللہ کے پیارے نبی پر درست بیچتے ہیں جب بندہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی پر درست بیچتا پھر آگے ماں فرماتے ہیں ولمپا ہیں شیون مما خلق اللہ اور اس زمین پر باقی نہیں رہتے اس کارن میں کوئی بھی چیز جو اللہ نے خلق فرمایا ہے جب ہمیں اللہ مگر صلی اللہ علیہ کلب وہ بھی اللہ کے پیارے بندے پر درود بیچتا ہے کیوں لِسلاط اللہ علیہ جب اللہ کا اللہ کی طرف سے اس بندے پر درود بیچنے کی وجہ سے اللہ کے اس پر درود بھیجنے کی وجہ سے وہ سلاط ملائکت ہیں اور اللہ کے فستوں کی طرف سے اس بندے پر درود بیچنے کی وجہ سے ہمیں کائنات کے ہر شے اللہ اور فشتوں کے ساتھ ہم صدا ہو جاتے ہیں وہ سب مل کر آج بندے پر درود بیچتے ہیں اس لیے امام فرماتے ہیں غلّ یرغب انحاضہ لہٰذا محمد عالم محمد پر اللہ کے پیارے نبی پر جب کہ آپ کے نام مبارک سنیں تو آپ پر درود بیچنے سے ہاں جی بے راوتی کے مظاہرہ نہیں کرتا تو رخ نہیں پھینکتا علم جاہل المغر مگر وہ شاہ جو جاہل ہیں اور دھوکھے کا شکار ہے تکبر کا شکار ہے خط بری اللہ ہو مین ہوں ہو اور وہ ایسا بدبخ آدمی ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے برآت چاہا ہے اللہ اور اس کے رسول اس سے دور ہو چکا ہے لہٰذا جو ہے یہ بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آنے پر درود بھیجنے سے اور رخ پھیر لیتے ہیں ورنہ آپ اندازہ کرمی کتنا زیادہ ثواب ہے مطلب ایک بندہ جب آپ ایک دفعہ درست دے دیں تو اللّہ تعالیٰ اس بندے پر ایک ہزار فیستوں کے سف میں اس بندے پر درج بیچتے ہیں جب اللہ اور یہ فستے دور دیتے ہیں تو ان کو دیکھ کر کائنات کا کوئی بھی شے باقی نہیں رہتا جو اللہ نے خلا کیا مگر وہ سب اس بندے پر درست بیچتا ہے اللہ حکبر آپ یہ اندازہ کریں پیارے نبی تن درست دینے کا کتنا بڑا ثواف ہے اور اس طرح معراج کے واقعے میں بھی ہے اللہ کے پیارے نبی زیادت فرصہ سے ملاقات ہوا اس کے ہزاروں ہاتھ ہیں ہم سے میں ہزاروں انگلیاں ہیں آپ نے پوچھتا اس فرشتے کی کیا ذمہ داری اس سے نکاح مجھے ایک ایک بارش سے قطرے کا حساب ہوتا ہے آپ نے پوچھا کیا کوئی چیز ہے جس کا آپ کا حساب نہ میں نے کہا ہاں اے اللہ کے پیارے نوئی آپ کی امتی جب آپ پر درود بیچتے ہیں تو اس کا ثواب مجھ سے حساب نہیں ہوتا ہے اللہ اکبر تو رضا اللہ کا شکر کرتے ہوئے جتنا ہو سکے روزانہ کثرت سے درود پر آ کریں نمازوں کے بعد اور خاص طور پر جمعے کے دن اللہ تعالی ہم سب کو محمد آل علومت پر ہمیشہ درود بیچنے والوں میں شامل کرے اور دودھ بیچے لینے کی توفیق عطا کریں